الحمد للہ الرب المین علّہ ولی وسلم مبارک علبین محمد علیہ علیہ وصحبی اجمعین علمنا ما بما وزدنا علما وعملا علّمطَََََََََََن وِدن علمن ورشادا وطن رب وشادى اما بعد محترم بزرگوں اور بھائيو اللہ وحدہ لا شريق کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ایمان صرف دل میں یہ اس بات کو مان لینے کا نام نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے نبی اور رسول ہیں اور فرشتوں کو مان لینا اور جنت اور جہنم کو برحق ماننا ان چیزوں کو ماننے ایمان منحصر نہیں ہے ایمان کا دائرہ دائرہ صرف دل میں عقیدہ رکھنے پر منحصر نہیں ہے بلکہ ایمان میں عقیدہ بھی شامل ہے انسان کے اقوال بھی شامل ہیں اور انسان کے اعمال بھی شامل ہیں ایمان تین چیزوں کا نام ہے دل میں ماننا زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعمال سے اس کا ثبوت پیش کرنا اور اپنے اعمال سے اس ایمان کی گواہی دینا کہ یہ ممکن نہیں کہ انسان کے دل میں ایمان ہو اور پھر اس کے اعمال پر اس ایمان کا ثمرا ظاہر نہ ہو اس کے اعمال پر اس ایمان کا اثر ظاہر نہ ہو دل میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے کردار پر انسان کے سلوک پر انسان کے اٹھنے بیٹھنے پر ضرور ظاہر ہوتا ہے تو ایمان انسان کے دل میں عقیدہ رکھنے کا زبان سے گواہی دینے اور اقرار کرنے اور اچھی باتیں کرنے کا اور نیک اعمال کرنے کا نام ہے اور نیک اعمال میں بھی ایمان صرف عبادات کی حد تک منحصر نہیں ہے ایمان صرف یہ نہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہو ہاں سب سے اہم چیز ایمان اعمال میں میں سے سب سے اہم عمل جو ایمان کا حصہ ہے وہ نماز ہے نماز کے بغیر ایمان ہی نہیں لیکن صرف نماز پڑھنا ہی ایمان نہیں ہے صرف زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا ہی ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کے دائرے میں جہاں اللہ کی عبادات شامل ہیں اسی طرح ایمان کے دائرے میں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا بھی شامل ہے کیونکہ انسان کے اعمال میں دو ہی چیزیں ہیں یا اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے یا اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے یا اس کا رب کے بندوں کے ساتھ تعلق ہے دو ہی چیزیں ہیں تو رب کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ بندہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو صرف ایک اللہ کو پکارتا ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہو نماز پڑھتا ہو زکات دیتا ہو روزہ رکھتا ہو اور رب کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ تم اچھی بات کرو وقول و النا حسنا لوگوں کے ساتھ تم اچھی بات کرو لوگوں کے ساتھ تم اچھا پیش آؤ لوگوں کو کے ساتھ تم درگزر لوگوں کے ساتھ تم درگزری درگزر کرو اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ جیسا تم ان کے ساتھ پیش آؤ گے میں تمہارے ساتھ پیش آؤں گا تم لوگوں کو معاف کرو گے میں تمہارے گناہ معاف کروں گا تم لوگوں کی پردہ پوشی کرو گے میں تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کروں گا تم لوگوں کے پر رحم کرو گے میں تم پر رحم کروں گا اور اگر تم لوگوں کے اب میرے بندوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤں گا تم میرے لوگوں پر تم میرے بندوں کو تم جو ہے جو ہے ان کو تنگ کرو گے تو میں بھی تم تم پر تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا تو یہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل اکمل المومنین ایمان احسن و حم سب سے زیادہ مومنین میں سے سب سے زیادہ مکمل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ جس کے اخلاق میں کمی ہوتی ہے جس کی خوش اخلاقی میں کمی ہوتی ہے اس کے ایمان میں کمی ہے اس کے ایمان میں کمی ہے, میں کمی ہے تو ایمان کا اہم حصہ ہیں خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا اور اخلاق جو ہیں یہ اللہ تعالی نے جیسے انسانوں کی مقدر میں ان کا رزق لکھ رکھا ہے اور مختلف لوگوں کو مختلف جو ہے صلاحیتوں سے نوازا ہے مختلف لوگوں کو مختلف ذہانت سے نوازا ہے مختلف لوگوں کو مختلف قوت اور طاقت سے نوازا ہے اسی طرح انسان کی مختلف لوگوں کو اللہ تعالی نے مختلف طبیعتوں پر پیدا کیا ہے مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتوں پر پیدا کیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ حضرت عبداللہ بن مسرود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ قسم بینکم کہ جس طرح اللہ تعالی نے تمہارے رزق کو تقسیم کر دیا ہے کسی کے مقدر میں زیادہ رزق لکھا ہے کسی کے مقدر میں مالداری لکھی ہے کسی کے رزق میں کسی کے مقدر میں فقر و فقہ لکھا ہے تو اسی طرح اللہ تعالی نے جہاں تمہارا رزق مقدر کر دیا ہے ہر ایک کے لیے مختلف رزق لکھ رکھا ہے اسی طرح تمہارے اخلاق بھی مقدر کر دیے ہیں اور ہر ایک کو مختلف طبیعت سے نوازا ہے کسی کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے کسی کی طبیعت میں زیادہ بردوباری ہوتی ہے اور کسی کی طبیعت میں جو ہے درگزر کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے مختلف لوگوں کو مختلف طبیعتوں پر پیدا کیا ہے پس جس کو اللہ تعالی نے خوش اخلاقی سے نوازا ہو اور اس کو اچھے اخلاق دیے ہوں اور اس کو جو ہے اس کی طبیعت میں جو ہے بردباری رکھی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کا اس نعمت پر شکر کرے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کا اس نعمت پر شکر کرے کیونکہ یہی سب سے بڑی نعمت ہے جہاں مالدار کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے خوش اخلاقی سے نوازا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر کرے کہ خوش اخلاقی کی نعمت مال و دولت کی نعمت سے کہیں بڑھ ہے کتنے ہی مالدار لوگ ہیں جو خوش اخلاقی سے محروم ہیں اور یہ مال ان کے لیے جو ہے جو ہے قیامت کے دن ان کے لیے وبال کا سبب بنے گا کیونکہ وہ اس اس مال کی وجہ سے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اس مال کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس مال کی وجہ سے بخل اور کنجوسی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اس مال کی وجہ سے حرف اور لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں تو مال کی نعمت سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جو ہے اس کو قناعت نصیب کی ہو اور خوش اخلاقی نصیب کی ہو چنانچہ حضرت عبد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ چار صفتیں چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تم, تمہیں وہ عطا کر دے تو پھر دنیا کی فکر نہ کرو کہ تمہیں دنیا نصیب ہوئی یا نہ ہوئی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ یہ چار نے چار خصلتوں سے ان چار صفتوں سے تمہیں نواز دے تو پھر دنیا کے جانے کا کوئی کی پرواہ نہ کرو وہ چار صفتیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش خوش اخلاق بنا دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں حلال رزق نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سچی لسان سچی زبان دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں امانت کی حفاظت کرنے والا بنائے خوش اخلاقی حلال رزق اور سچا بول بولنا سچی زبان ہونا اور امانتوں کی حفاظت کرنا یہ چار چیزیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے تو پھر یعنی تمہیں سب کچھ مل گیا پھر تمہیں دنیا ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہ کرو کہ اصلی دولت اور نعمت یہی ہے اور یہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اخلاق تھے اور یہی اولیاء اور اور اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق رہے ہیں کہ بندہ جو ہے خوش اخلاق ہو اور وہ اس کی اس کا کمانا حلال کا ہو اور وہ سچ بولتا ہو اور امانتوں کی حفاظت کرتا ہو تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش اخلاق بنائے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اچھے اخلاق دیے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا وہ شکر کرے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اخلاق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی ہے چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا کا وفد آیا تو اس میں عبد القیص قبیلے کا جب وفد آیا تو اس میں اشج عبد القیص جو تھا اس قوم کا جو ہے ایک سردار تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا ایمان لانے ایمان لے آیا تو وہ بحرین سے وہ لوگ آئے تھے تو وہ پورا وفد فوراً مسجد میں گھس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا بیعت کرنے کے لیے اشج جو تھا اشج اس قوم کا جو شخص یہ اشد کے نام علاقب سے مشہور تھا اس نے جلد بازی نہیں کی وہ پہلے آیا اس نے اپنا گھوڑا باندھا پھر اس نے جا کے غسل کیا پھر اس نے دوڑکاتے پڑھی پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا قوم ساری فور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لپک پڑی لیکن وہ جو ہے نا یعنی ٹھہر کر اور طریقے کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جو ہے پہلے اس نے ترتیب کے ساتھ اس نے کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نفی کا خلطئین یحب و اللہ تعالیٰ کہ تم میں دو صفتیں ایسی ہیں دو اخلاق ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اس نے پوچھا گیا کون سے یا رسول اللہ فرمایا الحلم و انا ایک برد اور دوسرا انا انا یہ ہوتا ہے کہ جلد باز نہ ہونا ٹھہر ٹھہر کے کام کرنا سوچ سمجھ کے کام کرنا سلیقے کے ساتھ کام کرنا تو فرمائے تم میں دو صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں ایک برد اور ایک یہ کہ تم سوچ سمجھ کے ٹھہر کے کام کرتے ہو جلد باز نہیں ہو تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دو صفتیں میں نے خود کمائی ہے یا اللہ نے مجھ میں اللہ نے مجھ کو عطا کی ہے فرمایا نہیں اللہ نے تجھ کو عطا کی ہے تو اس نے فرمایا الحمد للہ رسول اللہ کا شکر ہے اللہ کی حمد و سنا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی دو صفتیں دی ہیں جو اللہ کو بھی پسند ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ اچھی صفتیں رکھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں وہ شکر تم لاذم تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ تم اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ خوش اخلاقی کی صفتیں ہمیں ہم رکھی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری خوش اخلاقی میں مزید اضافہ فرمائیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صفتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں ہر شخص کو مختلف طبیعت والا پیدا کیا ہے اور اس کے مقدر میں اس کی جو ہے اس کا جس طرح اس کا رزق لکھ رکھا ہے اسی طرح اس کے اخلاق بھی لکھ رکھے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خوش اخلاقی کو اپنانے کی کوشش نہ کریں رزق ہمارا مقدر ہے اس کے باوجود ہم حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ذرائع ڈھونڈتے ہیں وسائل اپناتے ہیں اسی طرح اخلاق بھی ہمارے مقدر ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے خوش اخلاقی کے وسائل اپنائیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور جہاں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما ہمیں اچھی روزی نصیب کر ہمیں جو ہے جو ہے ہمارے ہماری مال و دولت میں برکت عطا فرما تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو سوار دے ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے ہمیں برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مکمہ حسن تخلقی فحسن خلقی اے اللہ جیسے تو نے میرا حلیہ اچھا بنایا ہے میری خلقت اچھی کی ہے میرا میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے اللہ مکمہ حسن تخلقی فحسن خلوقی دہرائیں ذرا میرے ساتھ اللہ کما حسن تخلقی فحسن خلوکی اللہ کما حسن تخلقی فحسن خلوقی, اللہم اللہم تخلقی فحسن خلوقی, خلوقی یعنی یا اللہ جس طرح تو نے میرا میری شکل و صورت میرا حلیہ اچھا بنایا ہے حسن والا بنایا ہے اسی طرح تو میرے اخلاق کو بھی حسن والا بنا دے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت علی ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا میں کبھی کبھار یہ دعا فرمایا کرتے تھے نماز کی ابتدا میں ہم اکثر صرف یہی دعا ہمیں ایک یاد ہے سبحان کلامہ و بحمد و تبارکسم وطلاء جدق و اعلیٰ علیہ رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر دعائیں بھی ثابت ہیں دیگر دعائیں بھی ثابت, ثابت, ثابت, ثابت ہیں کہ بندہ نماز میں اللہ اکبر کرے اس کے تو فاتحہ پڑھنے سے پہلے وہ جہاں یہ جس کو ہم اپنی زبان میں سنا کہتے ہیں سبحانک اللّہ و بحمد و تبارکسم کو طال جد وغیر اس کو فقاہا اور علماء دعاء الاستفتاح کہتے ہیں دعا الاستفتاح یعنی اس سے افتتاح ہوتی ہے نماز کی اس سے نماز کی افتتاح ہوتی ہے تو نماز کی جو افتتاحی دعائیں ہیں وہ کئی طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے کبھی کبھار اپنی نماز کی افتتاح کیا کرتے تھے وہ جہد وجیح <تصفح> الیفہ السّلامات ولاح حنیف وماَََََََََََََََََََََن المشرقین صلاحط و نسخی و محیہ رب العالمین لا شریک مسلم اللہ انت الملک اللہ اللہ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 یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی افتتاح میں کبھی کبھار اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وجہ وَجْهِ السّلامات وما انا من المشرقین میں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا اور اپنی سمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا جو کہ زمین اور آسمان کا خالق ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسل میں مسلمین میں سے ہوں اللہ انتملک اللہ الہ اللہ انت... اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں بس تو میرے تمام گناہ بخش دے بس تو میرے تمام گنا بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں اور تو مجھے اچھے اخلاق کی طرف لے چل تو مجھے اچھے اخلاق کی توفیق دے کہ تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی توفیق دینے والا نہیں اور تو مجھے برے اخلاق سے محفوظ رکھ برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے کہ برے اخلاق سے دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں لبئی کبئی کہ اللہ تیرے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اور میں تیری ہی فضل و کرم سے زندہ ہوں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانے والا ہوں از تغر و میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف میں لوٹتا ہوں کتنی پیاری دعا ہے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے اخلاق اچھے اخلاق کی توفیق دے کہ تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی توفیق دینے والا نہیں اور مجھے تو برے اخلاق سے محفوظ رکھ برے اخلاق کو مجھے برے اخلاق سے دور کر دے کہ تیرے سوا برے اخلاق سے دور کرنے والی کوئی ہنسی نہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اچھے اخلاق والا بنا میرے میرے اخلاق کو سدھار دے مجھے برے اخلاق سے بچا کے رکھ مجھے برے اخلاق سے دور کر دے اسی طرح اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے قرآن مجید اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھے اور دین کا علم حاصل کرے اور جو ہے کتاب و سنت میں غور و فکر کرے اور تدبر کرے کہ بندہ جب بھی دین کی سمجھ کو اپناتا ہے تو اس سے اس کے کردار میں تبدیلی آتی ہے اور قرآن و حدیث کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے اور اس کے دل اس کا جہاں دل سدھرتا ہے تو اس کا کردار اور اس کے اخلاق بھی سدھر جاتے ہیں اسی طرح اچھے اخلاق کو اپنانے کا آ, طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ اچھے اخلاق والے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کیونکہ بندہ اپنے جو ہے جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے اخلاق کو اپنا لیتا ہے چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو برے اخلاق والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا جو گالم گلوچ کرتے ہیں جو برے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں جو جو ہے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو دھیرے دھیرے ان کی وہ صفات اس میں بھی آ جائیں گی اور جب وہ اچھے اخلاق والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھے اخلاق اس میں وہ اپنا لے گا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المردین خلیل ہی فلیم و احد خالل کہ بندہ اپنے دوست اپنے ساتھی اپنے یار کے طور طریقے پر ہوتا ہے اس کے دین پر ہوتا ہے جیسا اس کے دوست کا دین ہوتا ہے اس شخص کا بھی ویسا ہی دین ہوتا ہے بس دیکھ لیا کرو کہ تمہارا دوست کون ہے تو, تو انسان اگر چاہتا ہو کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں وہ اچھے اخلاق اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تاکہ اس کے ان سے وہ آداب اور اخلاق سیکھ سیکھ سیکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو درست کر دے اور ہمیں برے اخلاق سے دور رکھے آمین و صلی وسلم علّم وبارک اعلیٰ نبینہ محمد و اعلیٰ وصحبه و اجمعین و الحمد العالمین